گزشتہ سبق میں تب کے قوانین پورے ہو گئے بھائی اور مثالیں چل رہی تھیں کتنی مثالیں ہو گئیں بیس مثالیں ہو چکی ہیں بھائی آگے بھائی مثال نمبر اکیس لکھئے بھائی مثال نمبر اکیس میت اسی طرح بنائیے اچھا مسئلے حل کر رہے ہیں بھائی مختلف عادت سے تاکہ ہر طرح آپ کو حل کرنا آ جائے مسائل تو ورسہ ہے یہاں بھائی چالیس بیٹیاں چالیس بیٹیاں بھائی اچھا اور چچا ہے بھائی چچا اچھا بیٹیاں ہوں اور اکیلی تو انہیں کتنا حصہ ملتا ہے دو سے زیادہ ہو تو سولوسان یہاں سولو سان لکھے ان کے نیچے اور چچا کو کتنا حصہ ملتا ہے وہ کے نیچے باقی مال نہیں ملے گا اچھا تو صرف ایک زبیل فروز ہے سولو اور سلو کا عادت کیا ہے تین اسی سے مسئلہ بن جائے گا بھائی تین لکھو اوپر تین میں سے دو سلوس بہنوں کو مل جائے گا بیٹیوں کو کتنا ہوا دو, دو اور باقی کتنا بچا تین میں سے دو نکالے ایک, ایک, ایک تو وہ چچا کا حصہ ایک ہوا آپ دیکھیے بھائی بیٹیوں کا حصہ دو اور بیٹیاں ہیں چالیس اور دو تو چالیس میں تقسیم نہیں ہو سکتے اور پھر کیا کر لو دو سے بچہ چالیس تقسیم ہو جاتا ہے تو چالیس کو کیا کر دو, دو سے تقسیم کرو تو یہ وقت نکل آیا بیس بائی تو یہاں بیس سمجھو یوں سمجھو بیس بیٹیاں اس وقت آدت روس بیس ہے بس یوں سمجھو اچھا چچا کتنے ہیں اسی انہیں ایک حصہ ملا تو یہ اسی تو اسی طرح رہے گا اب آدت روس میں نسبتیں دیکھو بھائی بنات کتنی ہیں بیس اور چچا ہے اسی اسی اور بیس میں کون سی نسبت ہے تداخل ہے بیس سے اسی پورا تقسیم ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں بڑے عادت کو بس پکڑ لیتے ہیں کیونکہ چھوٹا اسی کا جز ہے اور بڑے سے سارے مسئلے کو ضرب دے دو اب اسی سے تین کو ضرب دیں اوپر بھائی مخرج کو کیا آیا دو سو چالیس ستال لکھو اس کے اندر دو سو چالیس لکھ دو اوپر اسی اسی سے نیچے حصوں کو بھی ضرب دیجئے بنات کے دو حصے تھے اس کو دو اسی سے ضرب دیکھ کے آیا ایک سو ساٹھ ایک کے نیچے لکھئے اور اسی کو چچا کا حصہ ایک اس سے بھی ضرب دے دو نیچے کیا آیا اسی آ گیا تو ایک سو ساٹھ اور اسی دو سو چالیس ہوتے ہیں اب دیکھو کثر ختم ہوئی بنات کا حصہ کتنا ایک سو ساٹھ اور وہ خود کل کتنی تھی چالیس ایک سو ساٹھ کو چالیس میں تقسیم کریں گے ایک سو ساٹھ کو چالیس سے تقسیم کرو کتنا ہے ہر ایک کا چار چار ہر ایک کا حصہ چچا ہے اسی حصے بھی بنے اسی ہرے کو ایک ایک حصہ مل گیا مسئلہ کی تصدیق ہو گئی مثال نمبر بائیس اسی طرح میت بنائیے چار زوجات ہیں پینتیس بنات ہیں نو جداد ہیں اور تریسٹ چچا ہیں بھائی تریسٹھ چچا اچھا بیویاں اولاد نہ ہو تو روبو ملتا ہے اور اولاد ہو تو سومن ملتا ہے سومن آٹھواں حصہ اس وقت اولاد بیٹیاں موجود ہیں उन بیویوں کے نیچے سومن لکھو اچھا بیٹیاں ہوں دو یا دو سے زیادہ انہیں کتنا ملتا ہے اکیلی सुलोसान ان کے نیچے لکھو का کا تو ایک ہی حصہ ہے سلوس جب شرائط پوری ہو شرائط آپ دیکھ لیجیے گا یہاں پوری ہیں چچا وہ کیا بنے گا उसके لکھو اس کے نیچے اب دیکھیے حصے کیا کیا نکلے سمن سلوسان اور اور آپ نے پڑھا تھا یہ ایک نوکے ہیں یہ دو انوا کے دو انوا کے تو نوئے اول کا سمن آیا اور اس کے ساتھ ثانی کا کوئی بھی جمع ہو جائے تو قانون نمبر چھ پڑھا تھا آپ نے کہ مسالہ کس سے بنے گا چوبیس تو چوبیس سے مسالہ بنا اوپر چوبیس لکھو چوبیس کا آٹھواں حصہ کتنا بنے گا آٹھ سے تقسیم کرو تین تین مل گئے زوجات کو. چوبیس کے دو سولوس نکالو چوبیس کو پہلے تین سے تقسیم کیا آٹھ ہے یہ ایک سلوس ہے اور بہنوں کو کتنا بیٹیوں کو کتنا مل رہا ہے دو سولوس اس کو دگنا کر دو سولہ سولہ مل گیا بنات کو اچھا چوبیس کا چھٹا حصہ دے دو جداس کو چھٹا حصہ کتنا ہے چھ سے تقسیم کر دو چوبیس کو چار یہ چار مل گیا جداد کو باقی ملے گا چچا کو, ذرا باقی کتنا بچتا ہے؟ زوجات کو ملا تین چار, چار تیئیس چوبیس میں سے تیئیس نکالے کتنا رہ گیا ایک ایک حصہ مل جائے گا چچوں کو بھائی اب بھائی آدھے سہام میں نسبتیں دیکھو بھائی روزاد چار حصے تین تقسیم نہیں ہو سکتی کسر آ رہی ہے اور نسبت کون سی تباین اسی طرح رہے گا بناتے ہیں پینتیس حصے مل رہے سولہ تقسیم پوری نہیں ہو سکتی کسر آ رہی ہے نسبت دیکھو کون سی ہے تبایون ہے اسی طرح رہے گا جدات نو ہے حصے چار مل چار مل رہے ہیں نسبت دیکھو سمجھے کسر آ رہا ہے اور نسبت تباعین کے اسی طرح رہے گا چچا تریسٹ حصہ ایک اسی طرح رہے گا بھئی کسر آ رہی ہے اب آپس میں نسبتیں دیکھو عدد رؤوس کی اچھا چار اور پینتیس کون سی نسبت ہے تبایون کی ہے ان کو ایک دوسرے میں ضرب دے دو ایک سو چالیس اب 140 اور 9 میں نسبت دیکھو ایک کو 3 سے بھی تقسیم کر کے دیکھو اور 9 سے بھی کسی سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا 9 صرف 3 اور 9 سے تقسیم ہو سکتا ہے نا تو دونوں سے دیکھ لو تقسیم ہوا نہیں ہوا نہ 9 سے نہ 3 سے معلوم ہوا 140 اور 9 میں بھی تبائن ہے تو پھر ان کو آپس میں ضرب دے دو بارہ سو بارہ سو ساٹھ آیا آگے بارہ سو ساٹھ اور تریسٹھ میں کون سی نسبت ہے جی بارہ سو ساٹھ تریسٹھ بارہ سو ساٹھ تریسٹھ سے تقسیم ہو جاتا ہے جی؟ بارہ سو ساٹھ تقسیم ہو جاتا ہے اچھا تقسیم ہو جاتا ہے ان میں تداخل ہے تو بس بڑے عادت کو پکڑ لو بڑا عادت کون سا ہے تریسٹھ بڑا ہے بارہ سو ساٹھ بڑا ہے بس بارہ سو ساٹھ کو پکڑو اور اس کو سارے مسئلہ میں ضرب دے دو بارہ سو ساٹھ کو چوبیس سے ضرب دو سب سے پہلے جو مخرج تھا ہاں تیس ہزار دو سو چالیس تصحیح کی تعلیم ہو اس میں تیس ہزار دو سو چالیس لکھو تین صفر دو چار صفر تین صفر دو چار صفر اچھا اسی بارہ سو ساٹھ کو نیچے حصوں میں بھی ضرب دے زوجات کا حصہ تین اس کو بارہ سو ساٹھ سے ضرب بھی کیا 3780 ہزار آ گیا بھائی یہ لکھو 3780 ہزار سات زوجات کے نیچے اسی بارہ سو کو بناد کے حصہ سولہ اس میں بھی ضرب دے دو 20160 آیا دو صفر ایک صفر. دو صفر ایک صفر. اسی 1260 کو جداد کے حصہ 4 ہے اس میں بھی ضرب دے دو پانچ ہزار چالیس پانچ صفر چار صفر اور اسی بارہ سو ساٹھ کو چچا کا حصہ ایک اس میں ضرور دی تو بارہ سو ساٹھ ہی آیا وہ بھی ان کے نیچے لکھ دو بھائی چچا کے نیچے بارہ سو ساٹھ اب ان ساروں کو ذرا جلدی جلدی جلد جمع کر لو بھائی تین ہزار سات سو اسی جمع بیس ہزار ساٹھ جمع پانچ ہزار چالیس جمع بارہ سو ساٹھ کتنا ہوا تیس ہزار دو سو چالیس درست ہے یہ ساب آپ کا تو یہ تقسیم ہو گئی بھائی اور ہر ایک اب وہ کسر بھی ختم ہو جائے گی آپ ذرا دیکھیں قصر ختم ہوئی یا نہیں زوجات کتنی ہیں چار حصے کتنے ملے تین ہزار سات سو اس کو چار سے تقسیم کرو ایک ایک زوجہ کا حصہ نکل آئے گا نو سو पूरा سو پورا تقسیم ہو گیا بناتے ہیں تینتیس ان کا حصہ بیس ہزار ایک سو اس کو پینتیس سے تقسیم کرو ایک ایک کا حصہ نکل آئے گا پانچ سو چھتر آ گیا, ایک ایک بنت کا حصہ جتا نو پانچ ہزار چالیس ان کا حصہ ہے اس کو نو سے تقسیم کرو پانچ سو پانچ سو ساٹھ بھائی ایک جدہ کا حصہ پانچ سو ساٹھ دیکھو قسطر ختم ہوتی چلی گئی سب میں اور بارہ سو ساٹھ से میں تقسیم کرو दो 20 سے اسے تقسیم کر دو بیس ایک چچا کا حصہ کتنا بنتا ہے بیس بنتا ہے دیکھو اس مسئلہ کی تصدیق ہو گئی تو کل مار کے کتنے حصے کر لیں گے تیس ہزار دو سو چالیس اور پھر ہر ایک کو اس کے حصے کے بقدر دے دیں گے اس میں سے اگلا آگے لکھئے مثال نمبر تیئیس میت وارث ہیں بھائی ایک ہے زوجہ تین بیٹے چار بیٹیاں اچھا بیوی جب اولاد ہو اسے کتنا ملتا ہے سومن سومون زوجا کے نیچے لکھو بیٹے اور بیٹیاں کیا بن جاتی بیٹیاں بیٹوں کے ساتھ مل کر کیا ہو گئی کو بیٹی سے دگنا حصہ ملتا ہے تو ان دونوں کی نیچے ایک لکیر کھینچ دو بھائی سیدھی اور لکیر کے شروع میں اس کے نیچے لکیر کے لکھ دو ہاتھا اور آدھے روس بھی بناؤ ذرا ان کے بھائی کیسے مال تقسیم کریں گے آدھے روس کتنے بنیں گے جی ہر بیٹے کو بیٹی سے کتنا ملتا ہے دگنا یعنی ہر بیٹا دو بیٹیوں کے برابر ہے تو تین بیٹے کتنی بیٹیوں کے برابر چھ اور چار ہی سات بیٹی ہیں چھ اور چار دس تو آگے دے کیا ہوا دس آ گیا بھائی یوں سمجھو دس بیٹیاں ہیں بس اچھا بھائی زبیل فروز حصے کتنے ہیں صرف اصل میں ایک ہی حصہ سومن آیا اور کوئی حصہ آیا نہیں تو اس سومن کا عادت کیا ہے آٹھ اسی سے مسئلہ بن جائے گا آٹھ لکھو اوپر اور آٹھ کا آٹھواں حصہ کتنا ہے ایک یہ زوجہ کو مل جائے گا اچھا آپ ان بیٹے وہ جو پندرہ بیٹیاں کتنی دس بیٹیاں بنا لیں ان کو کتنا ملے گا آٹھ میں سے ایک بیوی بی کو مل گیا باقی کتنے رہ گئے سات وہ سات ان کو مل گئے سارے سات ان کے نیچے لکھو اب دیکھو بھائی پھر کیا کریں گے بھائی بیوی بی ایک ہے حصہ بھی ایک ہے کوئی کسر نہیں ہاں بیٹیاں یادت روس دوسری طرف دس ہے اور حصے سات سات دس میں پوری طرح تقسیم نہیں ہو سکتا تو اب ان میں نسبت دیکھ لو کون سی نسبت ہے سب آئن ہے تو لہذا اسی طرح رہے گا اور پورے اسی آدھے دنوس یعنی دس کو پورے مسالہ سے ضرب دے دو مخرج تھا آٹھ اس کو دس سے ضرب دی. کتنا آیا اسی تالک کے اوپر اسی لکھو بی, بی کا حصہ ایک اس کو بھی دس سے ضرب دو کتنا آیا دس دس لکھو اس کے نیچے زوجہ کے نیچے اور یہ دوسری طرف بیٹے بیٹیوں کے نیچے ساتھ تھا اس کو بھی دس سے ضرب دی کتنا آیا اچھا سات کو دس سے ضرب دی کیا آیا ستر یہ لکھ دیا بھائی بیٹے بیٹیوں کے نیچے اچھا آپ دیکھیے بھائی دس سے زوجہ کے ستر بیٹے بیٹیوں کے دس اور ستر, ستر اسی بھائی اسی سے ہم نے مسالہ بنایا اسی ہو گئی بھائی اور وہ کسر ختم ہو گئی دس حصے بیوی بی کو ملے وہ اکیلی سارے حصے اس کے کسی تقسیم کی ضرورت نہیں ہاں بیٹے بیٹیوں میں کسر آ رہی تھی اب ستر حصے ہیں اور عدد روز بھی کتنے ہیں دس ہیں تو ہرے کو کتنا مل جائے گا سات یعنی ایک بیٹی کا حصہ کتنا بن رہا ہے سات اور تو بیٹیوں کو چار ہے ہرے کو سات سات اور بیٹے کو دگنا سات کا دگنا کتنا ہوا چودہ ہر بیٹے کو چودہ چودہ دے دیں گے مثال نمبر چوبیس اسی طرح میت بنائیے اچھا وارث لکھئے زوجہ یا اردو میں لکھ لو بے شک بیوی آگے لکھئے والد آگے लिखिए ماں آگے लिखिए دو بیٹے آگے लिखिए پانچ بیٹیاں آگے लिखिए دو چچا دو چچا اچھا اولاد ہو تو بیوی بی کو کتنا ملتا ہے سمن سمن لکھو روجا کے نیچے اچھا اور اسی طرح بیٹے بیٹیاں ہو تو باپ کو کتنا ملتا ہے بھائی ماں کو بھی اس سورت میں ملتا ہے سو دست اچھا اور یہ بیٹیاں اور بیٹے بیٹیاں کیا بنیں گے آساب ان کے نیچے ایک لکیر ہے اسٹور اس کے نیچے لکھو شروع میں آساب اور عدد دیروس بھی بنا لو ذرا کتنے عدد دیر بنیں گے ہاں دو بیٹے کتنے کی بیٹیوں کے برابر چار کے برابر اور پانچ وہ ہیں چار اور پانچ نو عدد دیر ہوا نو اور دو چچا ہیں وہ بھی آساب بنتے ہیں لیکن جب قریبی آسابا ہو تو دور والے کو کچھ نہیں ملتا تو چچا کے محروم ہوئے بھائی اب بھائی دیکھو نوئے اول میں سے کیا آیا سومن اور نو ثانی میں سے کیا آیا سو سومن جب نو ثانی کے کسی کے ساتھ جمع ہو تو کس سے مسالہ بناتے تھے چوبیس سے بنائیے مسالہ بھائی چوبیس سے بنے گا چوبیس چوبیس کا سومن آٹھواں حصہ کتنا بنتا ہے تین روجا کے نیچے لکھیے چوبیس کا چھٹا حصہ باپ کو ملے گا کتنا بنا چار ماں کا حصہ بھی اسی طرح چار باقی بیٹے بیٹیوں کو ملے گا ذرا باقی کتنا بچتا ہے بیوی بی کا حصہ ہے تین باپ کا حصہ چار چار اور تین سات ماں کا حصہ بھی چار سات اور چار گیارہ گیارہ چوبیس میں سے نکالے کتنے رہ گئے تیرہ تو بیٹے بیٹیوں کا حصہ تیرہ ہوا بھائی تین حصے ملے زوجہ کو وہ ایک ہی ہے کوئی قسر نہیں باپ کو چار حصے ملے کسر کوئی نہیں سارے باپ کے ماں کے حصے چار وہ بھی پورے اس کے کوئی قسر نہیں لیکن بیٹے بیٹیوں کا حصہ ہے تیرہ اور عدد رقوط ہے نو یہاں تقسیم نہیں ہو سکتی تو تقسیم کرنا پڑے گی مسئلہ کی نو اور تیرہ میں کون سے نسبت سباہی ہونا ہے تو بس اسی طرح نو کا نو ہی رہے گا اس کو سارے مسئلہ میں ضرب دے دو نو کو چوبیس سے ضرب مخرج سے دو سو سولہ آگے تصویر تاریخ کو دو سو سولہ اسی نو سے ہرے کے حصے کو بھی ضرب دے دو بیوی کا حصہ ہے تین نو سے تین کو ضرب دی ستائیس باپ کا حصہ ہے چار اس کو بھی نو سے ضرب دی کتنا آیا چھتیس ماں کا حصہ بھی چار وہ بھی نو سے ضرب دی تو 36. بیٹے بیٹیوں کا حصہ تیرہ اس کو بھی نو سے درد ایک, ایک سو سترہ اب ان کو ذرا جمع کرو دو سو سولہ باندھ گئے ستائیس چھتی, چھتیس چتیس اور ایک سو سترہ دو سو, سولہ. دو سو سولہ پورے ہو گئے بھائی اب دیکھو کسر ختم ہو گئی کسر صرف ایک ہی جگہ آ رہی تھی وہاں دیکھو ایک سو سترہ حصے اور نو عدد روس ہیں نو سے تقسیم کرو تیرہ تو ہر بیٹی کا حصہ کتنا ہوا تیرہ کتنا ہوا تیرہ اور بیٹے کو دگنا ملتا ہے کتنا ملے گا ہر بیٹے کو چھبیس اچھا مل جائے گا بھائی مسئلہ حل ہوا تسی ہو گئی بھائی آگے ہے مولانا مناسخہ مناسخہ یہ آخری مثال ہے انشاءاللہ اس کے بعد پھر کدوری پر ہم آ جائیں گے پھر بھائی مناسخہ دیکھیے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص مر گیا اس کے وارثوں میں مال تقسیم نہیں کیا وہ اکٹھے ہی رہ ہی رہے ہیں انہوں نے تقسیم نہیں کیا آپس میں کچھ ہفتے بعد ان میں سے ایک اور بھی مر گیا اب اس کے بھی آگے جو, جو, جو اس کا حصہ بنتا تھا وہ آگے اس کے جو وارث بنتے ہیں ان کا حق بن گیا یہ پھر بھی کٹھے رہے یا چلو الگ ہونا چاہتے ہیں اسی حالت میں تو کیسے کا تقسیم کریں گے یا یہ پھر بھی کٹھے رہے یہاں تک کہ پھر ان میں سے ایک اور کا انتقال ہوا اس کا حصہ آگے تقسیم ہوگا تو یہ سلسلہ بعض اوقات کئی پشتوں تک چلا جاتا ہے تو صورت میں ان کے اندر تقسیم کیسے کریں گے یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی سارے قوانین ذہن میں حاضر ہوں پھر مسئلہ حل ہوتا ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو لہذا آپ مناسب کی ایک مثال ہم حل کر لیں گے انشاءاللہ کچھ اندازہ ہو جائے گا آپ کو باقی تفصیل اوپر والی کتابوں میں جا کر آپ انشاءاللہ پڑھ لیں گے بھائی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی اچھا اب لکھیے بھائی مثال بنا مثال نمبر کتنے بنی پچیس مثال نمبر پچیس مناسبہ لکھ لیا اوپر آپ نے مناسبہ بھائی اسی طرح میت بنائیے اور اس سورت میں یاد رکھنا نام وغیرہ بھی ساتھ لکھ لیا کریں گے تاکہ مسئلہ آسان ہو جائے اس آدمی کا اتنا حصہ بنا اس کا اتنا حصہ بنا اس کا اتنا حصہ, کا اتنا حصہ بھائی سورہ سمجھ میں آگے میش بھائی اسی طرح بنا لیا اچھا وارث لکھیے زوجہ اچھا پہلے سن لو ادھر سنو بھائی اس کے تین بیٹے زوجہ بھی ہے تین بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے پھر ایک بیٹے کا انتقال ہوتا ہے کچھ عرصے بعد ہی دوسرے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے تو آپ بیٹے اکٹھے نہ لکھو ہر ایک کو الگ الگ لکھنا ہے ٹھیک ہے تاکہ پھر کس کا انتقال ہوا پھر اس کا مال آگے تقسیم ہونا ہے بھائی تو لہذا لکھو آپ اب ابن ابن ابن تین بیٹے لکھو اس طرح اور ایک بینت لکھو تین دفعہ ابن لکھ لو یا تین بیٹے لکھ لو اور بینت لکھو آپ دیکھیے یہ جو میت تھی مثلاً یہ زید تھا بھائی اس کا میت کا نام لکھ لو زید بھائی اوپر اس کے میت کا جو لمبی تھی میت لکھ اس کے اوپر زید لکھ دو بھائی زوجہ ہے مثلاً سلمہ یہ اس کا نام لکھ لو نیچے اس کے ایک پہلا بیٹا ہے آمر آئیں نی مرا واؤ بھائی آمر میں وا ساتھ لکھتے ہیں دوسرا بیٹا ہے بکر تیسرا بیٹا ہے خالد اور بیٹی ہے سعیدہ سعیدہ آپ دیکھیے بھائی بیوی کو کتنا ملتا ہے جب اولاد ہو سمن ملتا ہے تو اس کے نیچے لکھیے سمن بیٹے بیٹیاں کیا ہیں اکٹھے ہیں بن گئے بھائی ان کے نیچے ایک لکیر کھینچو اور اس کے شروع میں لکھو عصبہ بس آدت روس نہیں لکھنے کی ضرورت کیونکہ یہاں ہم نے ہر ایک کا الگ الگ باقاعدہ حصہ نکالنا ہے یا لکھ ہاں ہاں آدت روس لکھو بھائی یہاں عادت روس آگے لکھو کتنا ہوا ہاں ہر بیٹا دو بیٹیوں کے برابر تو تین بیٹے چھ بیٹیاں اور ایک بیٹی بھی ہے سات سات ہوا عدد رحوس آپ دیکھو زبیل فروض میں سے صرف ایک ہے بیوی بی آٹھواں حصہ ہے اور کوئی حصے والا ہی نہیں اس طرح کا تو آٹھ سے ہی مسئلہ بن جائے گا سومن ہے تو سومن کا عدد ہے آٹھ اس سے مسئلہ بن جائے گا آٹھ اوپر لکھو آٹھ میں سے سمن کتنا حصہ کتنا بنا ایک ایک بیوی بی کے نیچے अच्छा باقی کتنے حصے بنے سات سات ان नीचे نیچے لکھ دو بھائی لکھ لیے بھائی سات ان کے حصے ہوئے اب ہر ایک کو اس کا حصہ بھی دے دو ان میں سے एक ही کے نیچے लिखने ایک ہی سطر میں لکھنے اب سارے بھائی تاکہ بیوی کے نیچے پھر ایک لکھ دو اسی طرح ایک سطر میں دوبارہ سارے لکھ دو آمر کے نیچے سات میں سے کتنا ملے گا اسے آدھے دیر اس بھی سات ہیں اور یہ بھی کتنے ہیں سات تو کتنا ملے گا دو آمر کے نیچے لکھو دو دو بیٹیوں کا حصہ اسے بکر کے نیچے بھی لکھو دو خالد کے نیچے بھی لکھو دو سعیدہ کے نیچے لکھو ایک اگر فاصلہ بڑھ گیا واضح نہیں ہو رہا تو پھر یوں کر لو آمر سے ایک خط بھی کھینچ کر دو تک لے آؤ بکر سے ایک خط کھینچ کر سیدھا دو تک لے آؤ ایک لکیر کھینچ کر سائیدہ سے ایک لکیر کھینچ کر ایک تک لے آؤ او بات اور واضح ہو جائے گی شک نہیں رہے گا یہ کیا ہوا آمر سے ایک لکیر کھینچی اس کے حصے دو تک لے آؤ بکر سے ایک لکیر کھینچی اس کے حصے دو تک لے آؤ خالد کے لکیر کھینچی اس کے حصے دو تک آ گئی سائیڈا سے ایک لکیر کھینچی اس کا حصہ کتنا ہے ایک کر لیا بھائی اچھا اب دیکھو بھائی مسالا کس سے بنا آٹھ سے اور حصے بھی کتنے ہیں آٹھ ہی بنتے ہیں سارا مسالہ درست ہے بھائی اب ان میں سے عمر کا انتقال ہوتا ہے نیچے کو اور میت بناو بھائی اور کچھ فاصلہ دینا ہے بھائی فوراً نہ بنانا اس میں بھی ابھی ہم اور حصے ان کی تقسیمات چلیں گی ان کے لیے دو تین لائنیں چھوڑ دو بھائی اوپر والوں کے لیے پھر ایک میت بناؤ بنا لیا اس کے اوپر لکھو عمر یہ ہے اب یہ عمر کا انتقال ہوا اچھا عمر لکھ دیا بھائی میت کے اوپر اچھا عمر سے تھوڑا آگے کر کے آخر میں اوپر ہی لکھو اسی میت جہاں عمر لکھا ہے اس سے ذرا آگے کر کے لکھئے بھائی ما, فل ید. ما فی الید ما فلت مافل اور اسی ما ید کے اوپر لکھ لو ترک عمر یہ ترک عمر ہے بھائی ما فلی سے کیا مراد ہے جو عمر کے قبضے میں ہے عمر کے پاس ہے یا یعنی جو عمر کا حصہ بنا تو مافل ید کے اوپر کیا لکھ لیا آپ نے ترک عمر اچھا کتنا حصہ ملا اوپر عمر کو دو تو دو لکھ دیجیے اس کے آگے لکھ لیا بھائی اب بھائی آمر کے وارث کون کون ہے دیکھیے ہمر کا انتقال ہوا اس کی شادی نہیں ہوئی یہی جو اوپر وارث تھے زید کے ان میں سے باقی جو ہیں اب وہ के کے بھی وارث بن گئے اوپر جو زید کی زوجا تھی وہ آمر کی کیا تھی ماں تھی وہ ماں تھی اور جو زید کے بیٹے ہیں وہ عمر کے کیا ہیں بھائی, بھائی, بھائی ہیں سمجھ میں آیا تو وارث لکھی اب نیچے ماں جی ماں کے نیچے وہی سلمہ نام لکھ دیجئے سلمہ عمر کا تو انتقال ہوا دو بھائی باقی ہیں بھائی بکر اور خالد تو دو بھائی بھائی الگ لکھ لیجئے بھائی یا اخ لکھ لیجئے چاہے عربی میں لکھیں چاہے اردو میں بھائی اس کے ایک کے نیچے لکھ لیجئے بکر دوسرے بھائی کے نیچے لکھ لیجئے خالد اور بہن بھی ہے زید کی تو بیٹی تھی لیکن عامر کی بہن ہے بہن بھی آگے لکھ لیجئے اس کے نیچے اس کا نام بھی لکھ لیجئے سعیدہ اب دیکھیے مسالہ بناتے ہیں دوسرا بھئی دیکھیے بھئی ماں کو اس حالت میں جب کہ میت کی کوئی اولاد نہ ہو تو ماں کو کل مال کا سلک اس کو ماں کو ماں کو سودوس ملتا ہے جب بھائی وغیرہ ہوں بھائی ماں کو کتنا ملتا ہے سودوس تو اس کے نیچے سودوس لکھو تو ماں کے نیچے سودوس لکھ لیجئے بھائی اور بہنیں یہ آساب ہیں بھائی تو ان ساروں کے نیچے بھائی بکر سے لے کر سعیدہ تک ایک لکیر کھینچیے ان کے نیچے اس لکیر کے شروع میں نیچے اس کے لکھیے آسابہ یہ سارے آسابات ہیں بکر خالد اور سعیدہ یہ سب آساب ہیں ان سے عدد رؤوس بھی بنا لیجئے اسی طرح بھائی بھائی بہنوں میں مال کس طرح تقسیم ہوتا ہے کہ بھائی کو دو بہنوں کے برابر حصہ ملتا ہے دگنا ملتا ہے بہن سے تو ہر بھائی دو بہنوں کے برابر تو دو بھائی کتنی بہنوں کے برابر چار اور ایک بہن بھی ہے پانچ تو عادت روس ہو گیا پانچ بھائی لکھ لیا آپ دیکھیے بھائی زبین فروز میں سے صرف ایک ہی ہے ماں تو فرض ایک ہی آیا سودس اسی سی के سے से مسالہ بنا لیں گے آپ جانتے ہیں بھائی سا آدت کیا ہے چھ ہے بھائی چھ تو چھ اوپر لکھیے اس میں سے ایک حصہ یعنی چھٹا وہ مل گیا ماں کو اس کے نیچے ایک لکھیے ماں بقیہ کتنا ہے چھ میں سے ایک نکال دیا پانچ یہ پانچ مل گیا باقی کا سارا کو ان کے نیچے پانچ لکھ دیجیے عادت بھی ہیں پانچ ترکہ بھی ملا پانچ یہاں بھی کثر نہیں ہر ایک کو ایک ایک مل جائے گا یعنی پانچ بیٹیاں ہوں تو ہر ایک کو کتنا ملے گا ایک ایک بھائی تو اب ان کو دے دو بھائی بھائیوں کو ایک بیٹی سے دگ دو ایک بیٹی کے حصے میں ایک آتا ہے تو بھائی دو کے برابر ہے اس کے حصے میں کتنا آئے گا دو تو بکر کے نیچے لکھ دو دو خالد کے نیچے بھی لکھو دو سعیدہ کے نیچے لکھو ایک اب بکر سے ایک لکیر کھینچ کر دو تک لے آئے تاکہ واضح ہو جائے بات خالد سے بھی ایک لکیر کھینچ کر اس کے نیچے دو تک لے آئے سعیدہ سے بھی ایک لکیر کھینچ کر ایک تک لے آئے بھائی بات واضح رہے آپ دیکھیے آپ دوسرا مسالہ چھ سے چھ سارا صحیح تقسیم ہو رہا ہے بھائی چھ سے ہم نے مسالہ بنایا اور یہ ٹھیک ہے لیکن بھائی اگر آپ غور کریں اب نسبت آپ کو مسئلہ بنا رہے چھ سے اور ترک عمر کتنا ہے بھائی دو تو یہ دو تو چھ میں تقسیم نہیں ہو سکتا سمجھ میں آیا بھائی تو یہاں جب دوسرا مسئلہ بنا لو تو اس کے بعد اس مخرج یعنی جو بھی آ جائے مخرج اور اس میت کا جو ترکا ہوتا ہے اس میں نسبت دیکھ لیا کرو بھائی تو یہ دو ہے تو یہ دو چھ کے اندر تقسیم نہیں ہو سکتا تو آپ دیکھیے دو اور چھ اس میں دو سے دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں کیا ہوتے ہیں دو سے دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں بھائی تو لہذا آپ اس مخرج کا وقت نکال لیں گے بھائی دو سے چھ کو تقسیم کیا کتنا آیا تین یہ وقت نکل آیا مخرج کا وقف نکل آیا بھائی یاد رکھیے اگر ہم یہ ایک عادت اور دوسرا دونوں دو سے تقسیم ہوتے ہوں اس کو کہتے ہیں توافق بن نصف کیا کہتے ہیں توافق بن نصف اور اگر دونوں تین سے تقسیم ہوتے ہوں تو کیا کہتے ہیں توافق بلط اگر دونوں چار سے تقسیم ہوتے ہیں تو توافق برف ف روبو اگر پانچ سے ہوتے ہیں تو توافک بل خمس اسی طرح بھائی سمجھ میں آیا تو یہ دونوں دو سے تقسیم ہوتے ہیں تو یہ کیا کہلاتا ہے توافق بن نصب تو چھ کا نصف لے لیں گے یعنی اسی دو سے تقسیم کیا تین آ گیا یہ ہے چھ کا نصف اس کے ساتھ اوپر والے پورے مسئلہ کو ضرب دے دیں گے کیا دے دیں گے بھائی اگر یہ کب دیں گے مخرج اور ترک عمر کے درمیان آپ نے نسبت دیکھنی ہے اگر تو تباین ہے کیا ہے پھر تو پورے مخرج سے اوپر والے مسالہ کو ضرب دے دو اور اگر توافق ہے تو پھر اس مسئلہ ثانی کے وقت کے ساتھ کیا کرو اوپر والے پورے مسالہ کو ضرب دے دو تو یہاں بھی وقت نکل آتا ہے لہذا تین سے ضرب دیں گے اگر وقت نہ نکلتا تو پھر کس سے ضرب دیتے دے, دے؟ مخرج تھا آٹھ. اس کے آگے کی ہو. اور آٹھ کو تین سے ضرب دی کتنا آیا چوبیس, چوبیس, چوبیس. اس تا کے اوپر چوبیس لکھ دیا آپ نے بھئی. چوبیس نیچے ہر حصے کو بھی اسی طرح تین سے ضرب دو زوجہ کا حصہ ہے ایک اس کو تین سے ضرب دی تین آیا تو زوجہ کے ایک کے نیچے اب تین لکھ لیں عامر کا حصہ دو تھا اس کو بھی تین سے ضرب دی کتنا ہو گیا 6 بکر کو حصہ بھی دو ہے اس کو بھی تین سے ضرب دی کتنا ہو گیا 6 خالد کا حصہ بھی دو ہے اس کو بھی تین سے ضرب دی کتنا ہو گیا 6 سعیدہ کا حصہ ہے ایک اس کو کس سے تین سے ہی تو کتنا ہوا تین بھائی سائیڈا کا حصہ تین ہو گیا اب ذرا نیچے آؤ بھائی ترک عمر دو تھا اب دیکھو اوپر ترک عمر کتنا ہو گیا چھ ہو گیا تو دو کے آگے کوئی نشان وغیرہ لگا کر چھ لکھ دو. دو کے آگے نشان لگا کر کتنا لکھ دو ترک عمر ہوا چھ یہاں تک مسالہ سمجھ میں آیا بھائی اب بھائی اوپر والا مسالہ تو صحیح ہوا اب یہ نیچے والا مسالہ بھی صحیح کرنا ہے تو اس کے لیے ترک عمر اور اسی کے مخرج کے اندر نسبت دیکھو ترک عمر کتنا ہے اس وقت چھ اور مخرج بھی کتنا ہے اس عمر والے مسالے کا ان میں تماسل کی نسبت ہے چھ سہام آئے ہیں امر کے حصے میں اور چھ سے مسئلہ بن گیا کوئی زرد وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں بھائی اسی سے مسئلہ صحیح تو یہ مسئلہ صحیح ہو گیا مسئلہ کیا ہوا صحیح ہے تو تماسل ہو مخرج کے اندر اور ترک میت کے اندر تو کسی قسم کی زرد دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ پورا پورا تقسیم ہو رہا ہے اگر پورا تقسیم نہ ہوتا تو پھر اس ترک عمر یعنی ید کے وقت کو نکال کر کیا نکالتے اس کا مخرج کا اور ترک عمر میں نسبت دیکھتے توافق ہوتی تو ترکۂ عمر کا کیا نکال لیتے وقت اور اس وقت کو اس پورے مسئلہ میں زر دے دیتے اس دوسرے مسئلہ میں پہلے کو تو مخرج کے وقت سے ضرب دینی ہے یا پورے اگر مخرج کا وقت نکل سکتا ہے اوپر والے مسالہ کو کس سے ضرب دیں گے یا تو پورے مخرج سے ضرب دیں گے اگر وقت نہیں نکلتا اور اگر وقت نکلتا ہے تو اس مخرج کے وقت سے ضرب دیں گے اور یہ جو مسالہ حل کیا ہے دوسرا اس کو کس سے ضرب دیں گے اگر تماسل کی نسبت ہو پھر کوئی ضرب دینے کی ضرورت نہیں اور اگر توافق کی نسبت ہے تو پھر مافل ید یا پھر یوں کہیں کہرق میت ثانی جو ہے اس کے وقت کے ساتھ کیا کریں گے پورے مسئلہ کو زرد دے دیں گے تو یہاں کوئی ضرب دینے کی, ضرب دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ ترق عمر یا یوں کہیں مافل ید عمر جو ہے وہ بھی چھ ہے مسئلہ بھی چھ سے بنا وہی چھ پورے تقسیم ہو گئے ان میں آپ ذرا آگے چلیے بھائی اب بکر کا بھی انتقال ہوا بھائی ایک سو سطرے چھوڑ کر بکر لکھیے بھائی بکر میت بنائیے اسی طرح بھائی میت بنائیے اس میت کے اوپر لکھیے بکر اسی بکر سے ذرا آگے کر کے لکھیے مافیلیت محفل ید اسی محفل ید کے اوپر لکھ لیجئے ترک بکر بکر کی بات ہو رہی ہے تو بکر کا ترک یہاں لکھیں گے بھئی بکر کا کتنا ترقہ ہے اوپر دو جگہ بکر کو حصے ملے ہیں زید سے بھی ملا آمر سے بھی ملا ان سب کو جمع کر لیں گے جس جس سے حصہ ملا وہ ساروں میں وہ بکر کے حصے جمع کر لو بھئی زید سے بکر کو کتنا حصہ ملا چھ اور آمر سے بکر کو کتنا ملا دو چھ اور دو کتنے ہو گئے آٹھ تو یہ ترکہ بکر نکل آیا آٹھ لکھ لیجئے بھائی آگے اب بکر کے ذرا وارث بھی لکھ لو بھائی ایک تو وہی ماں ہے سلمہ ماں لکھیے اس کے نیچے نام لکھ لیجئے سلمہ اچھا دو بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے بھائی اس کی ابن ابن الگ الگ لکھیے اور بنت ہے بھائی ایک بنت تو ماں کے نیچے نام لکھ لیا بھائی سلمہ ابن ایک بیٹا جو ہے اس کا عظیم ہے اس کا نام ایک بیٹے کے نیچے عظیم لکھیے دوسرے بیٹے کا نام حفیظ ہے اس کے نیچے حفیظ لکھ لیجئے بیٹی کا نام رشیدہ ہے تو بند کے نیچے رشیدہ لکھ لیجئے تو بھائی کس کا انتقال ہوا اوپر والے وارثوں میں سے یہ عمر کے جو وارث تھے ان میں سے کس کا انتقال ہوا ہے بکر کا انتقال ہوا سلمہ کو تو ہم نے وارثوں میں لکھ لیا لیکن خالد اور سعیدہ کو نہیں لکھا اس لیے کہ خالد اور سعیدہ اس بکر کے بھائی بہن ہیں اور انہوں نے یہ عصبہ ہیں اس کے لیکن جب قریبی عصبہ موجود ہو تو دور والے عصبہ کو کچھ نہیں ملتا اور یہاں بیٹے بیٹیاں موجود ہیں وہ عصبہ ہیں قریبی تو ان کو حصہ ملے گا دور والے عصبہ کو نہیں ملے گا اس لیے میں نے ان کو لکھا ہی نہیں بھائی اگر آپ لکھ بھی لیتے آپ کو پھر آگے محروم لکھنا پڑتا بھائی تو لکھ لے بھی تو وہاں آگے محروم ہوتے اس لیے لکھوایا ہی نہیں بھائی اب بھائی دیکھیے بکر کا انتقال ہوا ماں ہے ماں جب اولاد موجود ہو تو اس کو کتنا ملتا ہے سو دست بھائی سمجھ میں ہے بکر کی ایک ماں زندہ اس کے انتقال کے وقت دو بیٹے ایک بیٹی معلوم ہوا بی بیوی کا پہلی انتقال ہو چکا ہے بھائی اچھا ماں کو کتنا حصہ ملا سونوں بیٹے اور بیٹی انہوں نے آشابہ بننا ہے تو ان کے نیچے ایک لکیر کھینچو بھائی عظیم سے لے کر رشیدہ تک ایک لکیر کھینچیے اور اس لکیر کے نیچے شروع میں لکھ لیجیے آشابہ ان کے عادت رقوس بھی بنائیے بھائی ہر بیٹا دو بیٹیوں کے برابر تو دو بیٹے کتنے کے برابر چار اور ایک بیٹی بھی ہے تو عادت روس پانچ ہوا اب دیکھیے زبیل فروس میں سے ایک ہی ہے سدس اس تو لہذا سدس کی عادت سے مسئلہ بن جائے گا بھائی مسئلہ بن جائے گا کتنا ہے چھ چھ سے مسالا بناؤ بھائی ماں کو ملا ایک بھائی چھٹا حصہ چھ کا چھٹا حصہ ایک ہے باقی سارا ان آسا کو مل جائے گا چھ میں سے ایک نکالا کتنا رہ گیا پانچ پانچ سارے ان آسابا کو مل جائیں گے اب ان میں سے ہر ایک آسابات میں سے ہر ایک کا الگ حصہ بھی نکال لو بھائی آزد روس بھی پانچ حصہ بھی پانچ پورا پورا تقسیم ہو رہا ہے تو لہذا اب اس میں سے بیٹے کا عظیم کا حصہ دو حفیظ کا حصہ بھی دو اور رشیدہ کا حصہ ایک رشیدہ کا حصہ ایک بھائی سورج سمجھ میں آ رہی ہے اچھا اب دیکھیے مسئلہ بنا چھ سے اور ما, مافلیات یا یوں کو ترک بکر کتنا ہے آٹھ وہ آٹھ اب چھ میں برابر تقسیم نہیں ہو سکتا کثر آ رہی ہے تو کیا طریقہ بتلایا تھا ان دونوں میں نسبت دیکھو اور مخرج کا اگر وقت نکلتا ہے تو وقت نکال کے اوپر والے سارے مسلوں کو ضرب دیں گے اگر وقف نہیں نکل سکتا تو پھر اس کے پورے مخرج سے اوپر والے سارے مسلوں کو کیا دے دیں گے ضرب اس مخرج کا کیا نکالیں گے وقت اور اوپر والے سارے کاسلوں کو کیا دے دیں گے ضرب دے دیں گے اور اس مسئلہ کو مخرج کے وقت سے ضرب نہیں دیں گے بلکہ اگر مافلت کا مخرج وقف نکلتا ہے تو اس وقت سے اس مسئلہ کو کیا کریں گے ضرب دیں گے تو فی اوپر والے مسلوں کو دیکھتے ہیں بھائی دیکھیے ترکہ بکر ہے آٹھ اور مخرج ہے چھ آٹھ اور چھ دونوں دو سے تقسیم ہو جاتے ہیں تو یہ ان میں توافق بن نصف ہے بھائی توافق بن نصف تو لہذا چھ کو دو سے تقسیم کیا کیا ہے تین دیکھا نصف آ گیا چھے کا یہ توافق بن نصف تھا تو اس تین کے ساتھ اوپر والے دونوں مسلوں کو ضرب دو بھائی سب سے پہلے اوپر والے مسئلے پہ چلیں زید کی جہاں میت بھائی چوبیس سے تصویر ہوئی تھی آپ چوبیس کو پھر تین سے زرب دے دو بھائی آگے پھر تا لکھئے کتنا آیا آپ چوبیس دیے بہتر آگے تا لکھ کے بہتر لکھئے بھائی ہر ایک کے حصہ کو بھی تین سے زرب دیں گے بھائی زوجہ ہے اس کا حصہ کتنا تھا تین ہے اس کو پھر تین سے ضرور دو کتنا آیا نو تو اسی تین کے نیچے نو کر دو اب بھائی اچھا عامر کا کتنا حصہ تھا چھ اس کو بھی تین سے ضرب دی کتنا آیا اٹھارہ آیا بھائی عامر کے نیچے اٹھارہ کر دو بکر کا حصہ کتنا تھا چھ اس کو بھی تین سے ضرب دی کتنا ہوا اٹھارہ ہوا خالد کا کتنا حصہ تھا مخرج کیا تھا اس کو بھی تین سے ضرب دی بھائی آگے تالو اٹھارہ کر دو ہے اس مسالہ کی بھائی اٹھارہ اب نیچے بھائی ماں کا حصہ کتنا ہے ایک اس کو تین سے ضرب دی تین آیا ایک کے نیچے تین لکھو بکر کا کتنا حصہ ہے دو دو کو تین سے ضرب دی چھ آیا دو کے نیچے چھ لکھو خالد کا کتنا حصہ ہے دو ہے اس کو بھی تین سے ضرب دی چھ آیا بہن کا حصہ کتنا ہے ایک اس کو تین سے ضرب دی تین آیا تو ایک کے نیچے تین لکھ لو بھائی یہاں تک کر لیا مسئلہ اچھا بھائی آمر ذرا میت پہ آئیے جو عمر ہے اوپر عمر کا حصہ کتنا بن گیا زید سے عمر کو کتنا ملا تھا سب سے اوپر اٹھارہ تو نیچے ترک عمر جو لکھا تھا آپ نے وہ بھی اچھے کے ساتھ ایک کوئی نشان لگا کر اٹھارہ کر دو عمر کا ترکا بھی اٹھارہ ہو گیا اور یہ آمر والا مسالہ بھی کتنے سے بن رہا ہے اٹھارہ سے بن رہا ہے بھائی دیکھا آگے بھائی آئیے ترکہ بکر بھائی دیکھو اب ترکہ بکر پہلے تو تھا آٹھ اب ہم نے تصحیح کیا اوپر والے مسالوں کی تو ترکہ بکر کتنا بنا سب سے اوپر بکر کو زید سے کتنا ملا ہے یہ اس کی طرف توجہ ہے کتنے حصے ملے ہیں بکر کو اٹھارہ اور امر سے کتنے ملے ہیں بکر کو چھ اٹھارہ چھ کتنے ہو گئے چوبیس تو ترک بکر پہلے تھا آٹھ اب ہو گیا چوبیس آٹھ کے آگے کوئی نشان لگاؤ اور چوبیس کر دو اب یہ ہے مالانہ ترک بکر اب اس چوبیس اور جو مخرج ہے اسی بکر کے مسئلے کا مخرج کتنا ہے چھ چھ اور چوبیس میں کون سی نسبت ہے توافق کی دونوں چھ سے تقسیم ہو جاتے ہیں چھ بھی اور چوبیس بھی تو لہذا اور کون سا توافق ہے دونوں چھ سے تقسیم ہوتے ہیں تو توافق بس سدست ہے توافق بس سدست تو چوبیس کو چھ سے تقسیم کرو کیا آیا چار اس چار کے ساتھ اس سارے مسالہ کو ضرب دے دو یہ بکر والے سارے مسالہ کو اب چار سے یہ ترکہ بکر کے وقت کے ساتھ ہم نے سارے مسالہ کو ضرب دی ماں کا حصہ ایک تھا چار سے ضرب دی کتنا ہوا سب سے پہلے تو مخض کو ضرب دو بھائی چھ کو چار سے ضرب دی کتنا آیا چوبیس تو تا لکھ کر آگے چوبیس لکھ دو بھائی بکر والا مسئلہ ہے 6 کے ساتھ تا لکھو چوبیس کر دو ماں کا حصہ ایک اس کو چار سے زردی کتنا آیا عظیم کا حصہ دو اس کو چار سے زردی کتنا آیا آٹھ دو کے نیچے کا حصہ دو تھا اس کو بھی چار سے زردی آٹھ ہوا دو کے نیچے آٹھ لکھیے رشیدہ کا حصہ ایک تھا اس کو چار سے زرد دی چار ہوا تو ایک کے نیچے چار لکھ لیجئے سورج سمجھ میں آ گئی اب دیکھیے ترک بکر کتنا ہے چوبیس اور مسالہ بھی کتنے سے بن رہا ہے چوبیس سے بن رہا ہے بھائی جی تو دیکھیے اب ترکہ بکر بھی ہے چوبیس اور یہ مسالا بھی کتنے سے بن رہا ہے چوبیس یہ بھی درست ہو گیا بھائی اب بھائی جو زندہ وارث ہیں ان میں مال کیسے تقسیم کیا جائے گا بھائی ساری صورتیں حل ہو گئی بھائی بھائی جو زندہ ہیں ان کے نام لکھ دیجئے بھائی سب سے پہلے سلمہ ہے اوپر سے نیچے تک اب تک جتنے نام آئے ہیں سارے لکھنے ہیں صرف آمر اور بکر کا انتقال ہوا ہے سلما لفیہ سب سے اوپر سے شروع کر لیں سب سے اوپر زید کی میت تھا اس میں سلمہ عامر اور بکر کو چھوڑ دینا ہے آگے خالد پھر سعیدہ عظیم حفیظ اور رشیدہ بس یہی ہے بھائی زندہ وارثین بھائی زندہ وار سین اب بھائی سلمہ کا کتنا حصہ بنتا ہے زید سے کتنے ملے سلمہ کو نو حصے عمر سے کتنے ملے تین حصے نو اور تین بارہ اور بکر سے کتنے ملے چار بارہ اور چار سولہ سلمہ کے نیچے سولہ لکھ دیجیے اب خالد کے حصے ذرا نکالیے خالد کو زید سے کتنے ملے اٹھارہ عمر سے کتنے ملے اٹھارہ اور چوبیس آگے بکر سے کچھ نہیں ملا تو خالد کے حصے ہوئے چوبیس اب سعیدہ کے حصے نکالیے سعیدہ کو زید سے کتنے حصے ملے نو آمر سے کتنے ملے تین نو تین بارہ آگے بکر سے کچھ نہیں ملا سعیدہ کے نیچے بارہ لکھ دیجئے جبکہ عظیم حفیظ اور رشیدہ ان کو تو صرف بکر سے حصے ملے ہیں تو عظیم کا حصہ تھا بکر سے جو ملا آٹھ ہے حفیظ کا بھی آٹھ ہے رشیدہ کا چار بائی آپ ذرا ان سارے حصوں کو جمع کریں سلمہ کا حصہ چوبیس خالد سلما کا حصہ سولہ خالد کا چوبیس سولہ اور چوبیس چالیس ہو گئے سعیدہ کا حصہ ساتھ ملائیں بارہ ہے تو باون ہو گئے عظیم کا حصہ ملائیں آٹھ ہے ساٹھ ہو گئے حفیظ کا ملائیں اڑسٹھ ہو گئے پھر رشیدہ کا حصہ ملائیں بہتر ہو گئے اور سب سے اوپر مسالہ بھی کس سے بنایا تر ہوئی تھی بہتر سے معلوم ہوا مسئلہ حل ہو گیا بھائی درست ہے مسئلہ بھائی جب حصے اور اوپر جو تصحیح ہی وہ برابر ہو جائیں تو معلوم ہوا مسئلہ درست ہے بھئی. تو اب جتنا مال اس وقت موجود ہے اس کے بہتر حصے کر لیں گے اس میں سے سولہ سلمہ کے چوبیس خالد کے بارہ سعیدہ کے آٹھ عظیم کے آٹھ حفیظ کے اور چار رشیدہ کے صورت سمجھ میں آگئی گئی بھائی مناسب کے مسائل کس طرح حل کرتے ہیں دوبارہ خلاصہ سنو بھائی سمجھ میں آیا بھائی دیکھو اس آسان طریقہ بھائی یا تو یوں کرو تینوں مئیتیں, تینوں میتیں چاروں جتنی بھی میتیں ہیں ساری بنا لو ہر ایک کے نیچے اس کے وارث لکھ کر سارے مسلوں کو حل کر لو بھائی ہر ایک کو الگ الگ, الگ حل کر لو سمجھ میں آیا ہر ایک کا ایک مکرج نکل آیا اچھا اس کے بعد بھائی ترتیب سے پہلے آپ نے میت اول بنائی پھر میت سانی پھر میت سال پھر میت رابعہ ساروں کے وارث بھی لکھ لیے اور ان کو حصے بھی ان میں تقسیم کر دیے ٹھیک ہے بھائی الگ الگ سمجھو بس الگ الگ میت ہے ابھی ہم نے آپس میں ان کو نہیں جوڑا پھر کیا کیا جاتا ہے سب سے پہلے ایک تو میت اول ہے اس کو تو سستی کر چکے ہیں اس کو چھوڑیں میت سانی پہ آ جائیں میت ثانی کیا مخرج اور اس کو جو میت اول سے ملا تھا وہ ہے اس کا ترکہ اس ترکے میں اور مخرج میں جیسے ہم نے آمر کے مخرج میں اور ترکے میں کیا کیا تھا نسبت دیکھی تھی اگر تباین ہو تو پھر تو پورے مخرج سے اوپر والے پورے مسئلے کو ضرب دے دیں گے اگر توافق ہو تو اس دوسرے مسئلے کے مخرج کے وقت سے اوپر والے سارے مسئلہ کو کیا کریں گے ضرب دے دیں گے ٹھیک ہے اوپر والے مسئلے کو سارے کو ضرب دے دی تو اس کا یہاں پر اب ترکہ بھی بڑھ جائے گا بھائی سمجھ میں آیا حصے یعنی سہم بڑھ گئے اس کے اب اس نئے آئے نیا ترکہ ہمر آیا اس میں اور پھر اس کے اسی کے اپنے مخرج میں نسبت دیکھو اگر تماصل ہے مثلا چھ ملے تھے اور چھ مخرج تھا تو ضرورت ہی نہیں مسئلہ صحیح ہے اور اگر کیا ہو مخرج اور ہے اور ترکہ الگ ہے تو پھر اس صورت میں جو ترکے کا وقت ہے وہ نکال کر اس سا اس دوسرے میت کے سارے مسئلے کو اس کے وقت،, وقت سے کیا کرتے ہیں ضرب دے دیتے ہیں پھر صحیح ہو گیا مسالہ. اب تیسری میت میں آ جاؤ وہاں پر بھی اس کا جو اسے حصہ ملا اسے جو حصہ ملا ہے اس کا جو ترکہ ہے اور مخرج میں نسبت دیکھ لو اگر توافق ہے تو ٹھیک توافق نہیں تو اس تیسرے مسئلے کے مخرج سے اوپر والے سارے مسلوں کو زر دے دو ٹھیک ہے اور اگر وقت نکلتا ہے تو وقت کے ذریعے اوپر والے سارے مسلوں کو زر دے دو پھر جو ضربیں دی تو سیاہام بڑھ گئے بھائی اس میت کے بھی تو وہ سیہام اب یہاں پر بھی بھئی اس میت کا بھی ترکہ بڑھ گیا وہ بھی لکھ دو یہاں پر اب یہ جو ترکہ ہے بکرایا مثلا اس میں اور اس کے مخرج میں پھر نسبت دیکھ لو سورج سمجھ میں آ رہی ہے تو مخرج سے جو مخرج اور ترکے کے اندر اگر توافق کی نسبت ہے تو ترکے کا وقت نکال کر اس میت کے حصے سے ضرب دے دیں گے سمجھ میں آیا بس آسان لفظوں میں یوں سمجھو اوپر والی, اوپر والی اوپر والے اوپر والے مسلوں کو مسئلے سے یا مسئلے کے وقت سے ضرب دیں گے اور اسی میت کے حصوں کو ترکے کے وقت سے کیا کریں گے ضرب دیں گے چلیے بس مولانا المرام اللہ عالم بحقیقت حفیق الکلام